اسلام ان حرکات کے بارے میں کیا کہتا ہے میرے بھائیو میرے سامنے اس وقت وہ حدیث ہے جسے امام ترمدی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو واقعی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کتاب کون سی ہے جی ترمزی شریف اور اس حدیث کو روعیت کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو واقعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلاۃ اسلام کے ساتھ مکہ سے ہنین کی جانب آئے یہ کب کا واقعہ ہوگا میرے بھائیوں جی نو یا آٹھ کا جی نہیں سن بتائیں بھائی جی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 کتاب لکھنے والا چاہے انڈیا کا ہو چاہے سوڈان کا ہو انعام دینے والے سعودیہ کے ہی ہے دوسری کتاب کو بھی انعام یہیں سے ملا ہے شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہے کون سے ایوارڈ ملا ہے شاہ فیصل ایوارڈ سعودیہ سے ملا ہے تو اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور دارالسلام مکتبہ دارالسلام کی طرف سے وہ کتاب پرنٹ ہو چکی ہے تو یہ دونوں, دونوں کتابیں آپ باری باری پڑھیں اور نبی علیہ سلاد اسلام کی سیرت کے بارے میں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 وہ بھی دس کو مانتے ہیں آپ بھی دس کو مانیں گے وہ بھی دس کے ساتھ تلوار لڑکاتے ہیں آپ بھی دس کے ساتھ لڑکائے گے درگ تبدیل ہو جائے گا عقیدے میں فرق نہیں ہوگا تو نبی علی السلام نے کیا فرمایا اللہ اکبر اور آگے آپ نے کہا کہ کل تم نفسی بی ادی کما قالت بنو اسرائیل علی علیہ السلام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 نبی علیہ السلام کہنے ہیں کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کب تم میرے اوپر راضی ہو اور کب میرے اوپر ناراض ہو میاں بیوی بی میں جیسے تھوڑی یعنی کہ پیار پیار میں جو ناراضگی ہوتی ہے حقیقی ناراضگی نہیں حقیقی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جناب عائشہ اللہ کے رسول سے ناراض ہوں یہ جو پیار و محبت نے ناراضگی ہوتی ہے لار سے وہ تو جناب عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایشا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 جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے وہی بات کہی ہے جیسی بات بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام سے کہی تھی آج کیا طریق ہے گیارہ محرم یہ محرم کا ہی کو واقعہ ہوگا یہ محرم کا ہی کو دن ہوگا فرعون کب غرق ہوا تھا دس محرم کو دس محرم کو فرعون غرق ہوا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 قبر کا آپ طواف کریں قبر والے کو آپ سجدہ کریں قبر والے کے نام پہ نظریں مانیں منتیں مانیں اس کے نام پہ بکرا ذبح کریں گیارہویں آئے تو شیخ عبد القادلانی راہ اللہ کے نام پہ بکرے ذبا کریں ان کے نام پہ کھانے تقسیم کریں ان کے نام پہ نظریں تقسیم کریں اور پھر کہیں جی میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں نہیں میرے بھائی دیکھیے یہاں پہ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 اسی نبی اسلام نے فرمایا کہ تم نے وہی بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسا علیہ اسلام سے کہی تھی کہ اجال کمالحم علی کہ ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دیں جیسے ان کے کئی معبود ہیں موسا علیہ اسلام نے آگے سے کیا کہا تھا کالا ان تجہل بڑی جاہل قوم ہو جو شرک کرے اس سے بڑا جہل کو ہو سکتا ہے چاہے کوئی چاند پہ, پہ پہنچنے کا دعویٰ کرے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 میرے بھائیو نبی علیہ السلاۃ ایک درخت کا مطالبہ کرنے پہ اتنے غصے میں کیوں آئے اتنے ناراض کیوں ہوئے یہ وہی نبی علیہ السلام ہیں جن کے اوپر پتھر پڑے تھے تو انہوں نے بدوا نہیں دی جن کو مجنون کہا گیا پاگل کہا گیا دان شہید کیے گئے غصہ نہیں آیا تھا لیکن یہاں اللہ کی ذات کا معاملہ ہے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 کسی خاص شہر کو خاص اہمیت دے دی جاتی ہے آسا آسا آسا, آسا وہ جگہ شرک اڈا بن جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ اسلام کی قوم میں شرک کیسے شروع ہوا تھا کوئی بھائی جانتا ہے کھولئے بخاری شریف حوالہ کس کتاب کا دے رہا ہوں بخاری شریف فرماتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس اللہ عنہما کہ نو علیہ اسلات اسلام کی قوم کے پانچ بزرگ فوت ہو گئے کتنے بزرگ